السلام علیکم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم ربش رحلی صدری و یسرلی عمریِ وحل العقدۃم السانی یفقہ قولی اللهم ارین الحق حق قَ ور ذخ نتِ با و ارين آمین یا رب العالمین سورت المومن مکی صورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا کہ مجھ پر دس آیات ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا پورا عمل کرے وہ جنت میں جائے گا اور وہ شروع کی دس آیات ہیں سورہ مومنون کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومن یقینا فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے الذی نََ ہم فی صلاۃم خواہ جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں یہاں پہ لفظ نوٹ کیجئے صلات آیا ہے واحد آیا ہے آگے ہم پڑھیں گے سلابات آئے گا نمازوں جمع کے سیکے میں آئے گا یہاں نماز کی بات کی گئی ہے کہ ہر نماز جو وہ پڑھتے ہیں اس کے اندر خوشو ہوتا ہے اللہ کی طرف رغبت ہوتی ہے ہم میں سے اکثر کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز کے اندر خوشو نہیں ہے یعنی دھیان بٹکتا ہے توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دل پر تاری نہیں ہوتا تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم نماز پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اب ہم تیار ہیں این نماز پر کھڑے ہو کر تو خوشو آ نہیں سکتا اگر ہم اپنی نمازوں میں خوشو لانا چاہتے ہیں اس کی تیاری ہمیں کرنی ہوگی جب سے ہم اذان سنتے ہیں خاموشی کے ساتھ اذان سنیے اور اپنے ذہن کو دنیا سے ڈٹیچ کر کے اب اللہ کی طرف اس کو منتقل کرنا شروع کر دیجئے اللہ کی عظمت پر غور کیجئے اسی لیے اذان کا جواب دینا چاہیے خاموش ہو کر پھر بہت اچھی طرح بسم اللہ پڑھ کر مکمل وضو کیجیے اطمینان کے ساتھ اس کے بعد پورا سطر اپنا ڈھانک کر اچھی طرح سطر کور کر کے اب جا نماز پر آ کر آپ کھڑی ہوں گی انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گی کہ ابھی سے آپ کی کیفیت کے اندر فرق واقع ہو چکا ہوگا اب اگر نماز واقعی ہماری نماز ہے اور نماز کی روح تو خوشو ہے ایک تو ظاہری شکل ہے اس کی ایک اس کے اندر کا خوشو ہے اگر واقعی اس کے اندر اس کی روح موجود ہے تو پھر ہم یہ بات نوٹ کریں گے کہ وہ نماز باقی زندگی پر اثر ڈالے گی بہت سی چیزوں سے بہت سی برائیوں سے ہمیں روک دے گی اگر اپنے ایمان کی کیفیت کو ہم جج کرنا چاہتے ہیں کہ میرا ایمان کس حال میں ہے تو پھر ہم اپنی نماز کی کیفیت کو دیکھ لیں جیسی نماز ہے ہماری ویسا ہی ہمارا ایمان ہے اگر نماز اچھی ہے پختہ ہے پرخلوص ہے اللہ کے ساتھ انابت ہے اس میں اس کا مطلب ہے کہ ایمان صحت مند ہے اور نماز میں اگر لا پرواہی ہے یا غفلت ہے یا دل نہیں لگتا تو ایسی بیمار اگر نماز ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمان بھی ہمارا بیمار ہے اب نماز کی اگر حفاظت کرنا چاہے انسان تو کیا کرے و لدین ہم انح وم اور وہ لوگ لغویات سے دور رہتے ہیں لغ کہا جاتا ہے لا حاصل کام کو جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی اس کا فائدہ ہو یوز لیس کام لخ کے اندر بڑے بڑے گناہ بھی آتے ہیں اور لغ کے اندر وہ کام بھی آتے ہیں جو کہ گناہ تو نہیں ہوتے اپنی ذات سے لیکن کوئی فائدہ مند کام بھی نہیں ہوتے جس کو ہم کہتے ہیں نا ویسٹ آف ٹائم کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا لخ میں پڑھ کر اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے جیسے بھی ہم نے بات کی کہ نماز ہماری زندگی پر اثر ڈالتی ہے بالکل اسی طرح جو ہماری زندگی کا پیٹرن ہوتا ہے ہماری زندگی جس رخ پر چل رہی ہوتی ہے جو ہماری مصروفیات ہماری ہوبیز اور ہماری ترجیحات اور ہمارے عمل ہوتے ہیں باقی زندگی میں اس کا اثر بھی ہماری نماز پر پڑتا ہے جو کام ہم پوری زندگی میں کرتے رہتے ہیں اسی طرح کی کیفیت لے کر پھر ہم نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں اب آپ خود تصور کیجئے کہ آپ نے قرآن پڑھا یا آپ نے قرآن سنا اس کے بعد آپ جا نماز پر کھڑی ہوئیں خوشو یقیناً زیادہ ہوگا دل بہت لگتا ہے نماز کے اندر جب اللہ کا ذکر سن کے اللہ کا ذکر کر کے یا اللہ کی فرما برداری کر کے انسان پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی فیشن میگزین دیکھیں اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں تو خوشو پر فرق پڑے گا نہ صرف لغ انسان کی عبادت میں خلل انداز ہوتا ہے بلکہ لغ انسان کی اپنی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے 1995 نائنٹی میں انہوں نے ایک سروے کیا تھا اور اس میں جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ جو خواتین فیشن میگزینس دیکھتی ہیں گلاسی میگزینس دیکھتی ہیں صرف تین منٹ دیکھنے کے بعد زیادہ دیر نہیں آدھے گھنٹہ تو رہنے دیں تین منٹ دیکھنے کے بعد سیونٹی پرسنٹ خواتین ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اس لیے کہ ہم ان ماڈلس کو دیکھتے ہیں پھر ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو ڈپریشن تو ہوگا تو لہٰذا یہ دنیا کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے انسان کی شخصیت بھی کوئی اس سے سبق یا بینیفٹ حاصل نہیں کرتی تو وہ لوگ جو کہ لغ کاموں سے دور رہتے ہیں بے فائدہ کاموں سے ویسٹ آف ٹائم مومن تو بڑا مصروف ہے اس کے پاس تو وقت نہیں ہے کہ وہ بور ہو یا کہے کہ آئی ہیو ٹو کل ٹائم بس وقت گزارنا ہے وقت گزارنے کی چیز نہیں ہے وقت تو استعمال کرنے کی چیز ہے و لذینہ ہومل زکاتی وہ لوگ زکوات کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں یہاں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے ساتھ ایتا کا لفظ نہیں آیا کہ زکوۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو مال کی پاکی کے لیے پیسے میں سے بھی کچھ رقم نکالنی ہوتی ہے جس کو کہ ہم زکوۃ کہتے ہیں یہاں دراصل یہ لفظ تزکیے کے معنوں میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی صفائی کرتے رہتے ہیں لخ کیا ہوا نگیٹو کاموں سے بچ گئے اور تزکیہ کیا ہوا نیکیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم کوئی باغ لگاتے ہیں اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے نا باغ لگانا ایک ڈبل پروسیس ہے جو بھی ویڈس نکل آئے ہیں جو بھی کوئی اس کے اندر فالتو چیزیں نکل آئی ہیں ان کو نکال دیتے ہیں ڈی ویٹ کرتے ہیں ہم اپنے لون کو اور جو پودے ہم نے لگائے ہوتے ہیں ان کو پروان چڑھاتے ہیں اسی طرح مومن تسکیہ کرتا رہتا ہے مومن ایک مالی کی طرح ہوتا ہے اپنی زندگی سے غیر ضروری مصروفیات کو نکالتا رہتا ہے اور جو کام کی چیزیں ہیں جن سے کہ آخرت کا فائدہ ہے اور جس سے کہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے اور اللہ نے یقینا شریعت کے اندر بہت سے ہماری لیے گنجائش رکھی ہے جس میں کہ ہم دنیا کا بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں منع نہیں ہے تو شریعت کی حدود میں رہتے رہتے دنیا حاصل کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں کوئی بری بات نہیں تو وہ اپنی پازیٹیو مصروفیات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے ہو نہیں سکتا نا کہ ہم اپنے لان میں جا کے اپنے باغ میں ہم ایک پودا لگائیں اور چھوٹا سا پودا لگا کر پھر ہم بے فکر ہو جائیں نہیں بلکہ ہمارا کیا دل چاہتا ہے یہ بڑھتا رہے خوبصورت سے خوبصورت ہوتا چلا جائے تو ایک نیکی شروع کر کے انسان قانے نہیں ہو جاتا کہ بس یہ چھوٹی سی نیکی یہ چھوٹا سا پلانٹ یہ ایک چھوٹا سا ہم نے جو لگایا ہے یہاں پر پودا بس اتنا ہی رہے دل چاہتا ہے کہ ابھی نیکی میں نے شروع کی ہے اب یہ بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے اب باغ لگانے میں آپ نے ایک پودا لگایا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں لگایا پانچواں پودا آپ نے لگایا تو یہ تو نہیں ہم کرتے کہ پہلے چار کو بھول جائیں اگر پہلے چار پودوں کو پانی نہیں دیں گے توجہ نہیں دیں گے تو وہ سوک جائے گا وہ سارے پودے سوکھ جائیں گے تو مومن بھی جب نیکیوں کا باغ لگاتا ہے تو وہ ایک کے بعد ایک نئی نئی نیکی اپنی زندگی میں ایڈ کرتا رہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ نیکی اپنی زندگی میں ایڈ کر رہا ہو مختلف نیکیوں کا اضافہ کر رہا ہو تو پھر پچھلی نیکیوں کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دے ان کی بھی حفاظت کرنی ہے تاکہ پورا باغ لگے تو نیکیوں کو پسند کرنے والے پاکیزہ بات کو پسند کرنے والے پاکیزہ کاموں کو اور نیکیوں کو پروان چڑھانے والے ہیں کوالٹی بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنی نیکی کی و لذین لفروج حافظون اور مومن وہ ہیں جو اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں اللہ علا ازوا سوائے اپنی بیویوں کے او ما ملکت ایمان و اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین ہوں ف عن ہم غیر ملومین ان پر یعنی محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں فنب تغاور کا فعلائی کا ہم العدون البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں وہ لدینہ ہملی امانات و ہم اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد اور پیمان کا پاس رکھتے ہیں امانت اور عہد ان دونوں پر اسلام بہت زور دیتا ہے تاکہ انسان کے اندرونی بیرونی معاملات سارے درست رہیں بزنس کانٹریکٹس بھی اس کے درست رہیں اور فیملی کانٹریکٹس بھی درست رہیں لیگل کانٹریکٹس بھی درست رہیں اور اموشنل کانٹریکٹس بھی اس کے ٹھیک رہیں کچھ جذباتی معاہدے ہوتے ہیں اور کچھ قانونی معاہدے ہوتے ہیں کچھ گھروں کے اندر ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہوتے ہیں انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں اسٹیمپ پیپر پہ نہیں لکھے جاتے اور کچھ ہم گھر سے باہر کاروبار کرتے ہوئے معاہدے کرتے ہیں سبھی ہی کو نبھانا ہے نہ صرف مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدوں کو نبھانا ہے غیر مسلم سے کیے ہوئے معاہدے کو بھی نبھانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں ارشاد فرمایا کرتے تھے لا ایمان الم اللہ امانت لہ ولا دین لِم اللہ عہد لہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں کہ امانت نہیں اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں کہ عہد کا پاس نہیں عہد کی پابندی نہیں راؤن رائی سے لفظ بنا ہے نگران چرواہا جیسے نگرانی کرتا ہے اپنے گلے کی ایسے وہ محتاط ہو کر اور بہت شعور کے ساتھ اپنے امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں دفتر میں کام کرنا دفتری اوقات ہیں یہ ہم نے ایک عہد کیا ہے کہ ہم نائن ٹو فائیو کام کریں گے ہم نو بجے پہنچ جائیں گے اور پانچ بجے تک رہیں گے اب یہ امانت ہے ان گھنٹوں میں کام کرنا ہے کسی نے راز ہمارے پاس رکھوایا اب وہ راز امانت ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اب ہم کسی ایسے کو بتا دیں جس پر ہمیں اعتماد ہے اس شخص نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے تو کسی کو نہیں سے مطلب ہے کسی کو نہیں بتائیں گے ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بتا سکتے ہیں جس پر ہمیں اعتماد ہے پھر ہم کہتے ہیں میں تم سے کہہ رہی ہوں تم کسی سے مت کہنا وہ آگے کہتی ہے اچھا میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں تم کسی کو آگے مت بتانا تو ہوتے ہوتے پھر بات جو ہے وہ پھیل جاتی ہے کسی کو نہیں سے مراد دے کہ اپنی عزیز ترین قریب ترین ہستی کو بھی وہ بات نہیں بتانی جو کسی نے آپ کے پاس راز رکھوائی ہے چاہے وہ عزیز ترین ہستی آپ کی ماں ہو یا آپ کا شوہر اسی طرح ہم ویزا لیتے ہیں کسی ملک کا یا نیشنلٹی لیتے ہیں کسی ملک کی اور جو پابندیاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کو ہمیں پھر نبھانا ہوگا اس لیے کہ ہم نے معاہدہ کیا ہے ان سے و لذین اللہ صلاوات اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے گیا جمع یعنی اپنی نمازوں کے آداب کی حفاظت کرتے ہیں پراپر طریقے سے پراپر سطر ڈھانک کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ارکان کی حفاظت کرتے ہیں تیز تیز نماز نہیں پڑھتے ادھورے رکو ادھورے سجدے نہیں کرتے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح طرح اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں نماز میں ہم اللہ کا کلام اللہ کو سنا رہے ہوتے ہیں تو بہت خوبصورتی کے ساتھ صحیح تجوید صحیح مخارش کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے نماز میں اس سے بھی خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے اوقات کی بھی حفاظت کر لینی چاہیے صحیح وقت پر نماز پڑھنی چاہیے بلا وجہ نماز کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اولا کا یہی ہیں لوگ جو کہ وارث ہوں گے الدینہ یہ الفردوس جو میراث میں فردوس پائیں گے جنت الفردوس اعلیٰ ترین جنت ہے یہ جنت کے ایک درجے کا نام ہے ہم جب اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ٹوٹی پھوٹی جنت ہی ہمیں مل جائے تو غنیمت ہے حقیقت ہے ہمارے اعمال تو واقعی اس قابل نہیں شرم ہی آتی ہے اپنے اعمال کے اوپر لیکن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتائی وہ یہ کہ تم جب بھی اللہ تعالی سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو اعلیٰ ترین جنت مانگا کرو جب انسان اعلیٰ ترین بات کی تمنا دل میں رکھتا ہے تو اس حساب سے پھر وہ اپنے عمل کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فردوس پائیں گے ہم فیحہ خال دون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے تو صحیح عقیدہ بھی ضروری ہے صحیح عمل بھی ضروری ہے اب آپ دیکھیے یہ آیات یہاں پر آئی ہیں اب ان آیات کو لے کر کوئی کہے کہ بس جو اس کو کر لے وہ کافی ہے جو یہ کام کر لے جو یہاں بتائے گئے ہیں اور ابھی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو ان پر عمل کر لے وہ جنت میں جائے گا تو کوئی شخص یہ دلیل نکالے اس مقام سے کہ دیکھیے قرآن میں یہ لکھا ہے آیت نمبر فلاں سے لے کر آیت نمبر فلاں صورت مومنون جس نے یہ کام کر لی وہ جنت میں چلا جائے گا تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جس شخص نے قتل کیا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا یا جو شخص حج نہ کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا یا جو شخص شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا کوئی ذکر آپ نے پڑھا نہیں پڑھا تو بات یہ ہے کہ صحیح عمل یہاں بتایا گیا ہے جو صحیح عقیدہ درکار ہے جنت میں جانے کے لیے اس کا ذکر ہم قرآن میں پہلے پڑھ چکے ہیں کئی مقامات پر ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر بات کرتے ہوئے اگر ہم پورے قرآن میں اس موضوع سے متعلق آیات کو جمع نہ کریں کسی صرف ایک مقام کو لے کر ہم کوئی فیصلہ کر لیں کوئی ڈسیشن لے لیں تو قرآن سے دلیل نکالنے کے باوجود ہم بھٹک سکتے ہیں گمراہ ہو سکتے ہیں کسی بات پر کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس موضوع سے متعلق قرآن کی تمام آیات کو جمع کر لینا چاہیے اور پھر اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں اب آگے انسان کی تخلیق کا ذکر ہے ولاقت خلق نل انسان قین ہم نے انسان کو مٹی کی ست سے بنایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا کبھی اگر آپ نے ایمبریو کے ڈیفرنٹ سٹیجز دیکھے ہوں جس طرح وہ ڈیولپ ہوتا ہے واقعی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور کیا موضاء ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی آپ فیٹس کو دیکھیں جب وہ اچھا خاصا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کوئی مووی دیکھیں کوئی ویڈیو دیکھیں یا تصویر آپ دیکھیں تو آپ فیٹس کی پوزیشن دیکھیں اس کا سر جھکا ہوتا ہے اس کے ہاتھ ایسے کر کے بندے ہوتے ہیں اس کے گٹنے اوپر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں بہت ہی آجزی کی اس کی حالت ہوتی ہے آجزی کی پوزیشن ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے واقعی حالت ہے نماز ہی میں ہے سر جھکا ہوا ہاتھ بندھے تو ماں کے پیٹ میں ہے تو یہ حال ہے لیکن نکل کر آتا ہے تو پھر بعض دفعہ اکڑ کی کوئی حد نہیں رہتی بھول ہی جاتا ہے کہ کس رب نے کتنے رحمان رب نے اس کو کیسے کیسے مراحل سے گزارا اور کیا اس کو بنا کر نکال کھڑا کیا فتبارک اللہ احسن الخ بس بڑا بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے تخلیق کے کام سے ہم کچھ ناواقف نہ تھے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 یعنی ذکر ہے یہاں پر زیتون کے تیل کا اولو آئل بہت سے فائدے ہیں اولو آئل کے بالوں کے لیے جلد کے لیے بڑا مفید ہے زیتون کے پتوں میں اینٹی سیپٹک کوالٹیز پائی جاتی ہیں یہ وہ چکنائی ہے اس تیل کے اندر جو کہ انسان کو نقصان نہیں دیتی بلڈ شوگر بھی کم کرتی ہے اب انسان دیکھے کہ یہ تیل جو نکل رہا ہے یہ کہاں سے آیا جس مٹی میں یہ پودا لگا ہے اس کے اندر تو کوئی تیل نہیں ہے لیکن اللہ نے کیا فیکٹری لگائی ہے کہ ایک طرف مٹی ہے اور دوسری طرف تیل نکلتا چلا آتا ہے اب ایک اور اللہ کی فیکٹری کی طرف اشارہ ہے وہ ان لقم فلانعامی لائے برا اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو لَكُمْ مِنْ نوہ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا اس کی عرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں بھی نہیں سنی کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے کچھ مدت اور دیکھ لو نو علیہ السلام نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکزیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما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 الحمد للہ الدین جانا ملقوم غول شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی اب آپ دیکھیں کہ نو علیہ السلام اپنے کتنے ہی جاننے والوں کو رشتہ داروں کو خاندان والوں کو بچپن سے جہاں پلے بڑھے تھے اس جگہ کو اور بہت سی چیزوں کو سبھی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں جب انسان جانی پہچانی چیزوں کو رشتے داروں کو چھوڑتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے لیکن یہاں دیکھیے امتحان کتنا کڑا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑنا بھی ہے اور افسوس بھی نہیں کرنا اس لیے کہ یہ اللہ کے نا فرمان تھے اللہ کے نا فرمانوں کی محبت دل میں مت رکھو بلکہ جب ان سے جدائی کا وقت آئے تو افسوس کرنے کے بجائے کہو الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو نجات دے دی ایسے لوگوں سے کہیں ایسا نہ ہوتا کہ ہم ان لوگوں میں بستے رہتے ان کی صحبت اختیار کیے رہتے اور ان کی برائیاں ہم تک بھی پہنچ جاتی اور ہمارے اعمال پر بھی اثر انداز ہونے لگتی وقل مبارک و ان تخیر اور کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے ان نفیزہ کلایات و ان کو مبتلین اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں کیا نشانی ہے نشانی یہ ہے کہ نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی نیکیاں کرتے رہے بچا لیے گئے دنیا میں کامیابی نہیں ملی تو کیا ہوا کامیابی کو ہم سمجھتے ہیں دنیا کی کامیابی ملے نو علیہ السلام کو کوئی حکومت نہیں ملی کوئی لوگ قائل نہیں ہو گئے سب کنورٹ نہیں ہو گئے سب نے ان کی حقانیت کو نہیں مانا تسلیم نہیں کیا ہماری نزدیک یہ کامیابی کا معیار ہے کہ بات اگر حق ہے بات اگر سچی ہے تو پھر سب مان جائیں سب اقرار کر لیں کسی شخص کی عظمت کا اور اس کی بڑائی کا اور اس کی دعوت کا اللہ کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے اس لیے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں کی کامیابی عارضی ہے یہاں کی ناکامی عارضی ہے تو عارضی چیز کا دائمی چیز سے تو کوئی مقابلہ نہیں اصل تو چیز کیا ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے چاہے دنیا میں کچھ بھی اس کو نہ ملے نیکیاں کر کے لیکن آخرت کی امید پر آخرت کے سلے پر نیکیاں کیے جائے نیکیاں بھی کیے جائے اور ساتھ خوف بھی رکھے خوشبو بھی ہو اس کے اندر کہ اللہ پتہ نہیں قبول فرماتا ہے یا نہیں یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے نیکیاں کرتے ہیں اور تب بھی ان کے اندر خوف رہتا ہے اللہ کی عظمت کا احساس انسان کے اندر یہ رویہ پیدا کرتا ہے ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں گناہ پر گناہ کیے جائیں اور پھر بھی اللہ سے بے خوف رہیں سورہ عراف میں ہم نے پڑھا تھا کہتے ہیں سیغفر لنا گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں تو بخش دیا جائے گا کوئی بڑی بات نہیں جیسے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے مومن کا حال یہ ہے جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو یوں لگتا ہے اس کو جیسے کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ گرنے والا ہے اس کے اوپر اتنا پچھتاوا اتنا افسوس دل میں آتا ہے کیوں کہا یہ کیوں کہا ایسے کیوں کیا منافق کا حال یہ ہے بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اس کے لیے جیسے کہ مکھی بیٹھی اور اس نے اس کو اڑا دیا کوئی بڑی بات نہیں تو یہ دراصل آزمائش ہے ہم سب انسانوں کی نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی لیکن دنیا خالی نہیں ہو گئی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بارے میں سوچے کہ میرے بغیر تو دنیا چلی گی نہیں لاکھوں لاکھوں لوگ چلے گئے پھر کیا ہوا فم ما ان شاء انا ممبا ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی پھر ان میں سے خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں و قال المل قوم لذینہ کفر قاخرتی و اطرفنا فلحیات دنیا اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا کہنے لگے ما اللہ بشرم یہ شخص کچھ نہیں مگر تم ہی جیسا ایک انسان ہے یا کلو من ہو یشربو مما تشربون جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے رسول ایسے ہی ہوتے تھے جو معاشرے میں لوگ پہنتے تھے اسی طرح کے لباس وہ پہنا کرتے تھے یعنی اس طرح سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بے حیائی ہوتی تھی یا اللہ کے احکامات توڑنے والے لباس مرادے نورمل ان کا حال حلیہ ہوتا تھا وہی کھاتے تھے جو باقی معاشرے میں لوگ کھاتے تھے پیتے تھے تو انہوں نے کہا اس کو دلیل بنا کر کہ یہ کیسا پیغام پہنچانے والا ہے اللہ کا اس زمانے کے لوگوں کی بات تو ہمیں پڑھ بڑی نرالی لگتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر کوئی انسان دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دے تو ایک تو اسے توقع یہی کی جاتی ہے کہ یہ فرشتہ ہو جائے کوئی اس کے اندر کمی نہ ہو کوئی اس کے اندر خرابی نہ ہو نہ صرف یہ خود فرشتہ ہو بلکہ اس کے سارے خاندان والے بھی فرشتہ ہوں اس کے امی ابا بھی نیک ہوں اس کے بہن بھائی بھی نہایت متقی ہوں اس کا شوہر بھی اعلیٰ درجے کا متقی انسان ہو اور اولاد تو ہوئی ولی اللہ پیدائشی طور پہ پر نمازی پرہیزگار بچے ہونے چاہیے ایسے ہوتا ہے نہیں ہو سکتا عام انسان ہوتے ہیں کمزور انسان ہوتے ہیں اللہ کے بھروسے پر اور جو ذمےداری اللہ نے ڈالی ہے اس کو نبھانے کے لیے ہمت کر کے دعائیں کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری توفیق تیری مدد چاہیے اس کام کے لیے وہ فرشتے نہیں ہو سکتے تو جو دین پڑھانے والے ہیں ان کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہونے کی ہمیں ختم ضرورت نہیں نہ ہی ان کو آئیڈیلائز کرنے کی ضرورت ہے نہ ان کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہے اور ان کی کمزوریوں کو جب دیکھیں تو ان کے لیے دعا کیا کیجئے کہ اللہ ان کی کمزوری ان سے دور کر دے ہم جیسے ہی انسان ہیں اور دوسری یہ کہ یہ بھی توقع تو کی جاتی ہے دین پڑھنے پڑھانے والوں سے کہ ان کا حال ہلیہ عجیب و غریب ہوگا اور ان کی غذا بھی بالکل مختلف ہوگی ان غذاؤں سے جو کہ عام معاشرے میں لوگ کھاتے اور پیتے ہیں اگر کسی کو ہم شریٹن میں یا کسی اچھے ہوٹل میں بیٹھے دیکھ لیں یا بازاروں میں کچھ شاپنگ کرتے دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ضرورت ہے کسی دین پڑھنے پڑھانے والے کو اگر ہم کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھاتے دیکھ لیں تو ہم کہیں کہ دیکھا تھا ان کو درس دیتی ہیں ہوٹل میں بیٹھی تھیں یہ ہم کو نہیں اچھا لگتا ہم کہتے ہیں یہ کیوں یہ تو صرف دال کھائیں ان کو حق نہیں ہے کہ یہ اچھا کھائیں ان کو تو چاہیے کہ موٹا جھوٹا پہنے ان کو تو حق نہیں ہے کہ پرزینٹیبل لگیں یا فریش لگیں یا خوش لگیں بعض دفعہ یہ لوگوں نے کہا کہ وہ درس دینے تو آ گئے لیکن حال دیکھا تھا زیور پہنا ہوا تھا میک اپ کیا ہوا تھا تو کیوں یہ اس قسم کا دکھاوے کا تقوی کیوں اختیار کیا جائے کہ عام حالات میں تو انسان میک اپ بھی کرے اور زیور بھی اور جب کسی کے سامنے اللہ کا کلام پڑھانے آئے تو حال سے بے حال ہو کر ہے سب سے زیادہ خوش تو انسان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے یا پڑھا رہا ہوتا ہے ہم سے تو کہا گیا ہے خضو زینتکم کم ان مسجد اپنی زینت اختیار کر لیا کرو عبادت کے وقت تو کیوں جب انسان اتنا خوش ہے اپنے رب کا کلام پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے تو کیوں نہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرے اور خوش و خرم نظر آئے تو انہوں نے کہا ولا ان عطا تم بشرم مثلا کم اَن کم اللہ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹی ہی میں رہے تو یہ بات آج بھی ہم سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تمہارے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو تم فلاں کا درس سننے جا رہی ہو یہ کیوں کہتے ہیں اس طرح سے وہ اس طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا مقام یوں گرائیں کہ اس کو کسی ایک عام انسان کے ساتھ اٹیچ کر دیں اور کہہ دیں اچھا تم فلاں کی بات مان رہی ہو مراد ہے کہ اچھا تم میں خود عقل نہیں ہے تم فالوور بن رہی ہو تم خود نہیں فیصلہ کر سکتی اپنے بارے میں تم خود قرآن پڑھ کے نہیں فیصلہ کر سکتیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تم فلاں سے سنو گی یہ نہیں کہیں گے لوگ کبھی آپ سے کہ اچھا تم قرآن اور سنت پر عمل کرنے لگ گئی ہو اگر ایسا کہیں گے تو آپ کا عمل ایلیویٹ ہو جائے گا نا اعلیٰ ہو جائے گا اور ان کو گلٹی فیلنگ ہوگی تو دم کٹی لومڑی کہ وہ چاہتی سب کی دم کٹ جائے تو اس طرح وہ بات کی اہمیت کم کرنے کے لیے اس کو اللہ کی بات کے طور پہ سامنے پیش نہیں کرنا چاہتے آپ کے بلکہ وہ یوں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بات نہیں بلکہ کسی عام انسان کی بات مان رہی ہیں جو کہ آپ کے مقام مرتبہ عقل سمجھ انٹیلیجنس کے خلاف ہے یو ڈیسائڈ فار یور سیلف یہ آج ہم سلوگن سنتے ہیں خود فیصلہ کرو اپنے بارے میں کسی کی بات میں آنے کی ضرورت نہیں لیکن دین کی حد تک بس ہماری یہ تھنکنگ ہے اور سوچ ہے جہاں تک اور زندگی کے معاملات کا تعلق ہے اگر کسی نے اپنے شلوار کے پینچے ٹخنے سے اوپر کر لیے یا اپنے چاک شرٹ کے لمبے کر لیے یا سلیوس کو چھوٹا کر لیا اس میں نہیں کہا جاتا کہ بالا ان اتا تم بشرم مثلاََ ان نقم کہ اگر تم نے اپنے جیسے انسانوں کی پیروی کی تو تم خسارے میں رہو گے نہیں فیشن کو تو فالو کرنا ہے سوٹ کرے یا نہ کرے کیسے بھی بے ہنگم ہم لگیں لیکن پہنیں گے اس لیے کہ فیشن ہے تو باقی زندگی میں تو یہ بالکل کٹ پتلی بنے رہتے ہیں اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھوں لیکن جب اللہ کی بات سامنے آتی ہے تو اس کا مقام یوں گرا دیتے ہیں حالانکہ باقی فیشن ہم دیکھیں یا کوئی اور چیز ٹرینڈز دیکھیں یہ ہیں واقعی انسانوں کی ایجاد کیے ہوئے اور اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام ہے خوش قسمت ہوتے ہیں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بات کو قبول کریں خسارے والے نہیں ہوتے بلکہ فلاح پانے والے ہوتے ہیں کم ازامت تم وکن تم تو ازام کم مخرجون کیا یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم نکالے جاؤ گے کہتے یو ریئلی تھنگس و کیا مطلب ہے کہ جو ان کی شک کی بیماری ہے اس سوال کے ذریعے وہ ماننے والے کے دماغ کے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں شک کا وائرس وہ آپ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں یہ سوال نہیں ہے یہ بہت بڑا یہاں پر دراصل ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے ایسے سوال کر کے پھر کہتے ہیں حیاح آتا ہیات بہت بعید امپاسبل ناٹ ہو نہیں سکتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں غلط جو اس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے انہیا اللہ حیا تو نہ دنیا نہ منہ تو ماہ زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں اپنی گمراہی کو فیکٹ کے طور پر بیان کر رہے ہیں کوئی ریسرچ نہیں کی ہے انہوں نے کوئی ثبوت نہیں مل گیا یہ آخرت کو دیکھ کر پلٹ کر نہیں آئے کہ اس طرح یقین کے ساتھ بات کریں یہ در اصل ان کی وشفل تھنکنگ ہے یہ کہتے ہیں آئی وش قیامت نہ آئے آئی وش یہی دنیا کی زندگی ہو اور ہمیں حساب نہ دینا پڑے تو ایسے لوگوں سے ہمارا پالا پڑتا رہتا ہے اس قسم کی باتیں شروع ہی میں ہمیں سور مومنوں میں بتا دیا گیا مترفین کی طرف سے آتی ہیں ملائک قوم کی طرف سے آتی ہیں لکھ کے پوزیشن والوں کی طرف سے آتی ہیں اور جب ایک شخص جو بڑا ویل well ڈریسڈ ہے بہت اعلیٰ انگلش بولتا ہے بہت اعلیٰ ڈگری لگتا ہے بہت اعلیٰ پوسٹ پر ہے بڑا اس کا سوشل سٹیٹس ہے مجلس محفل میں بیٹھ کر بہت سفسٹیکیٹڈ لہجے میں اپنی کرسمیٹک شخصیت کے ساتھ وہ اس قسم کے اعتراضات جب اسلام پر اچھالتا ہے تو جن کے پاس علم نہیں ہوتا جن کا ایمان پختہ نہیں ہوتا وہ شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ کہہ رہا ہے آفٹر آل اتنا ایجوکیٹڈ ہے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوگا اور پھر ان لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ ملاز ان کو کیا پتا کس لیے انہوں نے حقیر سمجھا دین پڑھانے والوں کو اس لیے حقیر سمجھا کہ ان کے پاس دنیا کی ڈگری نہیں ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو حقیر کیوں نہ سمجھا کہ انہوں نے سارے کلام پڑھ لیے اور رب کا کلام نہیں پڑھا تو عجیب الٹی گنگا ہے کہ جو رب کا کلام مالک الملک تمام بادشاہوں کا بادشاہ پوری کائنات جس کے قبضے میں ہے اس کا کلام پڑھنے پڑھانے والے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ملا ہو گئے یعنی کہ اس کو تو ایک سمجھیے کہ انسلٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے نا اور جو سارے آئیں باعشائیں پڑھ رہے ہیں صحیح غلط نظریات پڑھ رہے ہیں وہ اعلی ہو گئے تو یہ پرسیپشن ہے جس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے بات یہ ہوتی ہے کہ جب معاشرے کا اعلیٰ طبقہ کسی چیز کو اٹھا لیتا ہے وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے چاہے وہ گھٹیا ہی کیوں نہ ہو جیسے بھی فیشن کی ہم نے بات کی رڈیکلس فیشن بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر ایجوکیٹڈ لوگ پیسے والے لوگ اس ایک رڈیکلس چیز کو ایک نقصان دہ چیز کو اہمکانہ چیز کو بھی اگر اٹھا لیتے ہیں وہ چیز بہت اعلیٰ ہو جاتی ہے تو دین گھٹیا کب ہوتا ہے معاشرے کے اندر جب پیسے والے لوگ پڑھے لکھے لوگ سوشل پوزیشن رکھنے والے لوگ اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو اعلیٰ ہونے کے باوجود یہ اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتا معاشرے کے اندر سب لوگ اس کو گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں یہ پرسیپشن بن جاتا ہے اسی لیے مترفین کا ذکر قرآن میں بہت آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست ذمہ داری ڈالی ہے سوشل ایلیٹس کے اوپر کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے وہ اس دین کو اٹھائیں فخر کے ساتھ لے کر سامنے آئیں لوگوں کے تو اس دین کو اس کا مقام مل جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے انہ و رج الفتر یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکزیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پشتائیں گے آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا فجالا ہم تو ہم نے ان کو کچرا بنا دیا غسہ کہتے تنقوں کو جو پانی کے اوپر آ جاتے ہیں اس قدر اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھ رہے تھے نا لفظ کیا اللہ نے استعمال کیا ہے اپنے تمام تر علم تمام تر سوشل اسٹیٹس دولت فیکٹریز عہدوں کے باوجود بے وزن کیوں حق کا وزن نہیں ہے ہر چیز کا ان کی زندگی میں وقت تھا الحق کی فرما برداری کرنا ان کے سٹیٹس کے خلاف ہوتا تھا الحق کی بات سننے کا ٹائم نہیں تھا ان کے پاس ہلکے ہیں بے وزن غصہ کچرا فا بودھ القوم غالمین تو دور ہو ظالم قوم بودن بدعیہ کلمہ ہے اللہ ان کو ریجیکٹ کر رہا ہے پھینک رہا ہے اٹھا کر دنیا والے چاہے ان کو سراخوں پر بٹھائیں اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں فما انشا نہ ممباد قرون ناخرین پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی پھر ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے انہیں جھٹلا دیا اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے فجعلناہم نہ احادیث تو ہم نے ان کو تو بس افسانے بنا دیا کچھ بھی نہ بچا سب ختم ہو گئے فا لقوم ال یؤمنون اللہ پھٹکار ان پر جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی طرف سے پھٹکار کا اعلان ہے تو ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں ہم اپنی کوالیفیکیشن دیکھیں اگر ہم انجینئر ہیں اگر ہم ڈاکٹر ہیں اگر ہم پی ایچ ڈی ہیں اگر ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں اگر لوگ ہماری معاشرے میں عزت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اس کلام کی عزت کریں اس کو اس کا مقام دلانے کی کوشش کریں حقََََنینا یہ حق ہے مومنوں کے اوپر ورنہ ہم سب اس بدعا کی لپیٹ میں آ جائیں گے فما ارسلام موسا و اخا رون آیاتینہ مبین پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون آن اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے تکبر کیا وہ قومن قعومن اور وہ تھے ہی اونچا بن کر رہنے والے بہت اپنے آپ کو چیز سمجھا کرتے تھے فقالو کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری غلام ہے بس انہوں نے دونوں کو جٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں وہ جالنب نہ مریمہ و اما ہُو آؤں و, و آوئینا ہما رب و قرار ذات معین اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو اونچی جگہ پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے یا ائ ہر رسولو کلو منت وی بات ان نی بما تامل علیم اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو سوالے تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں بس مجھ ہی سے ڈرو مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے فضر ہم تو چھوڑیے ان کو کہ زر کا لفظ آتا ہے بیزاری سے چھوڑ دینا حقارت سے کسی کو چھوڑ دینا فذرہم فی غمرت ہمت اچھا تو چھوڑو انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک کیا یہ سمجھتے ہیں ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں نو صار او لحم خیرات کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں ہم بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں ان کو سمجھتے ہیں یہ بہت اچھے ہیں جو ان کو اتنا کچھ دیا گیا ہے انعام کے طور پہ ڈلیوڈیڈ ہیں یہ بل لا ارون نہیں اصل معاملے کو ان کو شعور نہیں یہ تو اللہ ڈھیل دے رہا ہے تاکہ خوب خوب گناہوں کا بار سمیٹ لیں اصل میں کامیاب کون ہے بتایا جا رہا ہے ان مشفقون بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے یعنی اتنی ساری نیکیاں کرتے ہیں پھر بھی کیا حال ہے وجے لتن دل ان کے کانپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا اللہ کی عظمت جس پر آشکارہ ہو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اس نے کیا ہے اللہ کی شاعن شان تو نہیں جیسے بچے یا اسٹوڈنٹس ایگزامینیشن کی پریپریشن کرتے ہیں اور جتنے اعلیٰ عہدے کے لیے پریپریشن کرتے ہیں ساری پریپریشن کر کے بھی ان کی आपने کا آپ نے حال دیکھا ہے اور آپ میں سے جن لوگوں نے آلہ تعلیم حاصل کی ہے اپنی نروسنیس یاد ہے سب کچھ کر کے بھی لگتا ہے کچھ بھی نہیں कुछ کچھ بھی یاد نہیں ہے تو یہی ان کا حال ہے سب کچھ کرتے ہیں لیکن اتنا بڑا ہے نا دا سو مچ ایٹ اسٹیک جہنم کا معاملہ ہے اتنا بڑا دراصل سودا کر رہے ہیں کہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں قلوب ہوم ان کے دل ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے تو پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا کچھ نہیں معلوم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں یعنی اور پھر ڈرتے ہیں اپنے گناہوں سے نبی اکرم نے فرمایا اے میرے صدیق کی بیٹی ایک تو یہ انداز دیکھیں اے میرے صدیق کی بیٹی یعنی عائشہ رد اللہ عنہا کو ان کے والد کے نام سے یاد کیا اونر آنر ہے اپنے باپ سے ایسوسیٹ ہونا بیٹی کے لیے یہ اسلامی معاشرہ ہے اے میرے صدیق کی بیٹی نہیں بلکہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہیں ان کی عبادت قبول نہ کی جائے اور یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیز دوڑتے ہیں اب جب یہ خوف ہو کسی اسٹوڈنٹ کو کبھی میں نے پڑھائی کافی نہیں کری تو پھر آپ دیکھیں وہ اور کتابیں کھولتا ہے اور وقت لگاتا ہے اور مزید پڑھائی کرتا ہے تو لوگوں کا یہی حال ہے نیکیاں کر کے کمپلیسنٹ نہیں ہونا بلکہ نیکی کر کے جب یہ ڈر ہو کہ کچھ بھی نہیں کیا تو پھر کیا ہوتا ہے یہ خوف کیا کرتا ہے اولا کا یوسار فیل خیرات یہی لوگ ہیں جو کہ نیکیوں میں تیزی دکھاتے ہیں واہم لہ صاو اور وہ آگے نکلنے والے ہیں یہی جیتنے والے ہیں نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں دوڑ کی بات آتی ہے اس میں ریسنگ کا تصور آ جاتا ہے نیکی میں ریس لگانے والوں کی زندگی جو ہوتی ہے ریجیمنٹڈ ہوتی ہے اپنے استاد کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہر ہر بات مانتے ہیں سورہ مومنون کے شروع کی آیات میں ان کا روٹین بتا دیا گیا کہ یہ ان کا روٹین ہوتا ہے آپ کسی بھی گیمز کو اپنے ذہن میں لے آئیے اولمپکس کو لے آئیے اولمپک میں جو کھلاڑی حصہ لیتے ہیں اولمپکس میں کتنی وہ ٹریننگ لیتے ہیں کتنی ڈسپلنڈ ان کی زندگیاں ہوتی ہیں کوچ ان کو بتاتا ہے کیا کھائیں گے اس سے ایک چیز ادھر سے ادھر نہیں کھا سکتے کوچ بتاتا ہے کب اٹھیں گے کب سوئیں گے کیا ایکسرسائز کرنی ہے کون سے مسلس ان کو اپنے ڈیولپ کرنے ہیں ان کی زندگیاں اس قدر ریجیمنٹڈ ہوتی ہیں اور بہت ہی ڈسپلنڈ زندگیاں ہوتی ہیں کئی کئی سال محنت کر کے پھر چار سال میں ایک دفعہ کو اولمپکس میں شرکت کا موقع ملتا ہے بہت سارے لوگ شرکت کرتے ہیں اور اس میں سے بھی صرف ایک ہی جا کر وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے فسٹ پوزیشن پر باقیوں کی محنت تو ضائع ہو جاتی ہے چلیں سیکنڈ آ گیا کوئی تھرڈ آ گیا اور باقی کچھ بھی نہ ملا کوئی ہاتھ پلے کچھ نہ آیا اس کے برعکس تماشائی ہوتے ہیں سپیکٹیٹرز جو تماشا دیکھنے آتے ہیں ان کی زندگیوں میں وہ ڈسپلن نہیں ہوتا وہ اپنی مرضی سے سوتے ہیں اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں اپنی مرضی سے کھاتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں اور جاتے ہیں تو جس نے रेस में हिस्सा नहीं लिया वो विक्ट्री स्टैंड पे उसके खड़ा होने का क्या सवाल तो बिल्कुल इसी तरह हम अपने आप को देख लें कि हम कंपटिटर हैं या हम स्पेक्टेटर हैं अपनी ज़िंदगी के रूटीन से आपको पता चल जाएगा कि हम तमाशा देखने वाले हैं नहीं क्यों दौड़ लगाने वालों का कमेंट्स करना कि वो आगे निकल गया वो पीछे रह गया उसको ये कर लेना चाहिए था हाँ उसने तैयारी अच्छी नहीं की ये प्लेयर्स को तो टाइम नहीं होता कि वही कमेंट्स करें اور نہ ہی پلیئر ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے والے کو دیکھے کہ میں پیچھے والے سے کتنا آگے ہوں تب تو وہ فرسٹ نہیں آ سکتا اس کی نظر تو آگے والے پر جمی ہوتی ہے وہ مجھ سے کتنا آگے ہے میں اس کو کیسے ٹیک کر سکتا ہوں اور یہی بات ہم سے حدیث میں کہی گئی ہے کہ جب نیکیاں کرو اور دین میں آؤ تو دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو تاکہ یسار اونا فل خیرات والی کیفیت پیدا ہو اگر ہم اسپیکٹیٹرز ہیں یابود اللّہ الحرفن والے لوگ فینس پر بیٹھ کے اپنی سیٹوں پر بیٹھ کے کمفرٹیبل زندگی میں کمینٹس کر رہے ہیں تو کیا وکٹری اسٹینڈ پہ کھڑے ہوں گے دنیا میں تو جیسے بھی ہم نے بات کی ایک ہوتا ہے فسٹ پوزیشن پہ بہت سے بہت تین ہوتے ہیں لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ جو نیکیوں کی دوڑ میں حصہ لیں گے اللہ ان سب کو وکٹری اسٹینڈ پہ کھڑا کرے گا اللہ ان سب کو فسٹ پوزیشن دے گا کوشش دیکھے گا کتنی تم نے کوشش کی ہے وہم ہم لہٰ اور وہ والے ہیں, ہم <يُدْلَمُون> کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو کہ ٹھیک ٹھیک حال بتانے والی ہے اور لوگوں پر بہر حال ظلم نہیں کیا جائے گا مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا ذکر اوپر یعنی کیا گیا اس سے مختلف ہیں وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالداروں کو عذاب میں پکڑیں گے تو پھر وہ چلانا شروع کر دیں گے لاتج جائے گا مت آج تم چیخ پکار کرو ہماری طرف سے اب کوئی مدد تم کو نہیں ملنی میری آیات سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے مستقبرین تکبر کرتے تھے یعنی اللہ کی آیات سن کر اٹریکشن کے بجائے رولشن پیدا ہوتا تھا عزت کے بجائے بے عزتی کرتے تھے رونے کے بجائے ہنسا کرتے تھے اللہ کی آیات کو سن کے بعض وہ بہت ڈریسو اسمائلز ہوتی ہیں نا حقارت یافتہ تنزیہ مسکراہٹیں قرآن کو سن کر مسکراہٹ کسی نے دیکھی یا نہ دیکھی اللہ نے دیکھ لی میرا کلام میری آیات میرے احکامات سن کر یہ رویہ مستقبرین بہی سامرن تاجرون اپنے گمنڈ میں اس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے تو کہانیوں میں کھو کر اس سے دور ہٹا کرتے تھے فہش باتیں بیکار باتیں اچھی لگتی تھیں اور آسن الحدیث اچھی نہیں لگتی تھیں تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے پہلوں کے پاس نہ آئی تھی یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ اس سے بدکتے ہوں یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنوع ہے نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور اس کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ مو موڑ رہے ہیں یہی مضمون ہم نے سوریہ میں پڑھا تھا فی یہ اس میں تو تمہارا اپنا ذکر ہے ام تس خرجن تو کیا آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ ٹیکس مانگ رہے ہیں تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رزاق ہے تو تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کے لیے مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے نہ آجزی اختیار کرتے ہیں البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں اولا عنشا مسلم اول ابسا قلی ما تشکرون وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو وہی وہ تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے وہی وہ زندگی بخشتا ہے اور وہی وہ موت دیتا ہے گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش روح کہہ چکے یہ کہتے ہیں کیا کہ جب مر کر ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ہم نے یہ بھی وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے انہا اللہ اصاقیر یہ تو محض افسانے ہیں پہلوں کی کہانیاں ہیں ریجیکٹ کرنے کا انداز افسانوں اور ڈراموں کے اتنے آدھی لوگ ہو جاتے ہیں کہ حقیقت بھی ان کو افسانہ لگنے لگتی ہے قرآن بھی بس ایک افسانہ ہی لگتا ہے قل کہیے لمن الارض ومن منفی ان کنتم تعلمون ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے سیقول اللہ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی قل افلا ادگ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ کل افلا تدقن کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا سیاقول اللّہ یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے کل فنّاط اس کہو پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے اچھا یہ آیات آپ دیکھیے ترجمہ آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے یہ مشرقی نے مکہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے کیا اللہ کا انکار کر رہے ہیں بالکل نہیں بہت سے اللہ کی صفات کو مانتے ہیں جی ہاں بالکل مانتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے اور اللہ ایسا ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے اور سب اللہ نے بنایا ہے اب سب کچھ مان رہے ہیں اور اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے تو بتائیں اب جھگڑا کس بات کا اب کیا پیغام دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے اللہ نے کائنات بنائی ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ہم کو زندہ کیا ہے ہمیں موت دے گا ہم بھی مانتے ہیں تو کہ ہم میں اور مشرقین مکہ میں کیا فرق ہے پھر کوئی ہے فرق وہ بھی تو یہی کچھ مانتے تھے جو ہم آج مان رہے ہیں اور جھگڑا کس بات کا ہے رسول کا ان سے کیا منوانا چاہ رہے ہیں رسول اللہ کو منوانے نہیں آتے یاد رکھیں رسول آتے ہیں اللہ کی بات منوانے تو یہ ان کا پرابلم تھا اللہ کو مان کر اللہ کی بات نہیں مانتے تھے اور یہی آج ہمارا پرابلم ہے اللہ کو مان کر اللہ کی بات نہیں مانتے تو شرک کو سمجھ لیجئے کہ شرک دراصل کیا چیز ہے کہ اللہ کو ماننا لیکن اللہ کی بات نہ ماننا بلعطینہ ہم بالحق و انا یہ امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں کس بات میں اس بات میں کہ اللہ کو مانتے ہیں اگر اللہ کو مانتے تو ایسے نافرمان اس کے نہ ہوتے تو ایسا اللہ کو ماننا بھی اللہ کہ ہم و نہیں کہ جہاں اس کی بات نہ مانی جائے متخل اللہ وما کان الن اد اللہ بے ما خلّا ولا اللہ اللہ بعد سبحان اللہ یم ما یس اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا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 تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں اتفا بل لطیح یا آسن و سیاح نہن و عالم و بیما یا صفون آیت میں تبلیغ کرنے والے اور دائی اللہ کو بہترین اخلاقی ترغیب دی جا رہی ہے کہ برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو صبر اور اعلیٰ اخلاق یہ لازم چیزیں ہیں تبلیغ کے ساتھ عام انسان تو بے بےصبر ہو سکتا ہے بد اخلاق ہو سکتا ہے لیکن جو دین کا کام کرنے کھڑا ہو جائے وہ بے صبرہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا عام انسان تو اپنے اوپر کی گئی ذاتیوں کا فورن بدلہ لے لے کوئی بات نہیں لیکن جو اتنا اعلیٰ کام کرنے اتنے اعلیٰ کلام کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا ہے وہ لوگوں سے ایسی بات کرے کہ وہ ان سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بدلہ لینا شروع کر دے وہ نہیں کر سکتا اس کو تو اخلاق یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دشمن کو ختم کرنے کی بات مت کرو دشمن کو ختم کرنا آسان ہے دشمن کی دشمنی ختم کرنا سیکھو ایسا اخلاق اپنا بناؤ نہنو عالم و بیمار یا جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں۔ یعنی کہ اللہ کو پتہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جھوٹا کہتے ہیں جادوگر کہتے ہیں اور کیا کچھ کہتے ہیں اللہ سب جانتا ہے لیکن صبر لوگوں سے درگزر ان کے پاس ابھی علم نہیں ہے نا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں لیکن شیطان تو اس موقع پہ ضرور حاضر ہوتا ہے کہتا ہے تمہارے پاس بھی تو زبان ہے تم بھی ان کو جواب دو اب اگر ساری انرجی اس سوال جواب میں چلی جائے اپنے آپ کو ڈفینڈ کرنے میں اپنی صفائیاں پیش کرنے میں چلی جائے تو بتائیے دین کا کام کب ہوگا اپنی ذات کا دفاع کرتے رہ جائیں گے اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے رہ جائیں گے اور مخلص ثابت کرتے رہ جائیں گے دین کا کام کرنے والے تو پھر اللہ کے دین کو سچا ثابت کرنے کا کام کون کرے گا اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ آپس میں سر پٹول ہو جائے بات تو شروع ہوئی تھی اللہ کا پیغام پہنچانے سے ذاتیات پر اتر آئے اللہ کی ذات پیچھے رہ گئی اپنی ذات آگے آ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تماشا لوگوں میں بنا لوگوں نے کہا توبہ ہم تو باز آئے ایسے دین سے دیکھا تھا وہ قرآن پڑھانے والی کس طرح بات کر رہی تھیں تو شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے اور پروک کرتا ہے آکر سب سے زیادہ ان کے پیچھے پڑتا ہے جو دین پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ اللہ کی بات کو پیچھے کر لو اپنی ذات کو آگے کر لو تو کبھی آپ کسی کو دین کی بات پہنچا رہی ہوں آگے سے ریسپانس آپ کی توقع کے خلاف آئے آپ کو غصہ آنے لگے فوراً دعا پڑھ لیجے اللہ نے سکھائی ہے وہ کل اور کہیے ربی ادب کا بآ پا رب بھی آئیں پروردگار میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں اس کو یاد کر لیجیے غصّے کے وقت یا کبھی دل چاہ رہا ہو ترکی بترکی بات کرنے کا یا زبان درازی کرنے کا یا بحث کرنے کا دل چاہ رہا ہو فوراً یہ پڑھ لیا کیجیے انشاءاللہ افاقہ ہوگا حتا ادا جاد حم الم قلا رب جیونی یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی یعنی جو لوگ بات نہیں مان رہے ان کا ذکر ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا جواب ملے گا کلّہ ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جو بس یہ کہنے والا کہہ رہا ہے ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ خائل ہے دوسری زندگی کے دن تک برزخ یعنی پردہ وم ورم بر ثخون اللہ یوم یو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو نہیں معلوم چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے جہاں تک انبیاء کا یا اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کا معاملہ ہے تو اللہ جو چاہتا ہے ان کو انفارمیشن دے دیتا ہے خود دنیا میں آ کر انفارمیشن حاصل نہیں کر سکتے یہ تصور غلط ہے کہ مرنے والے کی روح دنیا میں آتی ہے اللہ نے یہاں صاف فرما دیا کہ ایک پردہ ہے ان کے درمیان قیامت کے دن تک وہ نہیں آ سکتے ان کو دنیا والوں کا حال چال پتہ نہیں چلتا اللہ یہ کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو جن کو خاص زندگی عطا ہوتی ہیں برزخ میں اللہ اپنے علم سے انہیں کچھ بتانا چاہے لیکن عام انسانوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کوئی واپس نہیں آتا کب اٹھیں گے فیضان و فقہ پھر جو ہی سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے یعنی نفسی نفسی کا عالم اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تلفہ وجوہہم النار آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی وہم فیحا کال ہون اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے لیکن جب ساری چربی پگھل جاتی ہے نا تو ایسی رہ جاتی ہے نا ہڈیاں رہ جاتی ہیں کبھی اگر آپ نے کھوپڑی دیکھی ہو تو لگتا ہے نا جیسے ہنس رہی ہے کون لوگ ہوں گے جن کا یہ حال ہوگا یہ وہ ہوں گے کہ جن کو بس دنیا میں ہنستے رہنے کا انجوائے کرتے رہنے کا شوق تھا اللہ نے یہ بات یہاں ہمیں بتا دی ہے کہ وہ کالے ہون ہوں گے اس جہانم کی آگ کی وجہ سے. تو انسان کو فکر پڑ جائے زندگی کو سیریسلی انسان لے جن لوگوں کو بہت میریمنٹ کا شوق تھا ہر بات پہ ان کو ہنسی بہت آتی تھی قرآن بھی سن کے بہت ہی ہنسی آیا کرتی تھی دین کی بات پر تو بہت ہی ہنسی آتی تھی ون بگ جوک ریلیجن تو بڑا لطیفہ تھا ان کے لیے تو یہ ہنستے ہسانے کے شوق نے ان کو آج یہ دن دکھایا وہ ہم فی ہا کال لگ تو رہا ہے کہ ہنس رہے ہیں لیکن خوشی اور ہنسی نام کی چیز نہیں ہے ان کی زندگی کے اندر عذاب ہی عذاب وہ ہنسی عذاب بن گئی علم تکن آیات یہ فکن تم کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تم کو سنائی جاتی تھیں تو تم جھٹلایا کرتے تھے قالو کہیں گے چیخیں گے روئیں گے پیٹیں گے رب اے ہمارے رب غلط بد علینہ ہم پر تو ہماری بد بختی چھا گئی تھی آج کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس ہم پڑھے لکھے ہیں اس لیے نہیں سنتے اس دن کیا کہیں گے بد بختی وقنہ قومن <دَالِين> غالین ہم واقعی گمراہ تھے آج کیا کہتے ہیں جو قرآن حدیث پر چلتا ہے وہ گمراہ ہے رب اے ہمارے رب اخرجنا منہا اللہ میں من نکال یہاں سے ف ان ادنا ف ان <ظالمون> پھر دوبارہ اگر ہم ایسا قصور کریں تو ہم ہی ظالم ہوں گے قالا اللہ جواب دے گا اقصع فیحہ دور ہو عقص کہتے ہیں کتے کو دھتکارنے کے لیے دور ہو یہاں سے ہٹو یہاں سے ولا تکلمونی مت بات کرو مجھ سے کیوں کہ دنیا میں تو یہ دین والوں کو یوں دتکار دیا کرتے تھے نا اتنا گھٹیا سمجھتے تھے ان کو اللہ کا کلام کبھی پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئی ان کی تو آج اللہ کیوں بات کرے ان سے جب یہ دنیا میں اللہ سے نہ بات کرنا چاہتے تھے نہ نماز پڑھتے تھے نہ قرآن اللہ کہے گا ولا تقل مت بات کرو ان حکانہ فریق من بادی یقولہ ربنا فق فرنا خیر تم وہی لوگ تو ہو کہ جب میرے کچھ بندے کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا فتخ تمو تم نے ان کا تماشا بنا لیا حت تا انسو یہاں تک کہ ان کی ضد نے تم کو یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں حتیٰ کہ تم میرا ذکر بھول گئے ان کے مذاق اڑانے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ بھول ہی گئے کہ میں بھی کوئی ہستی ہوں و تم من ہم اور تم ان پر ہنستے رہے خود کو تم نے بہت اعلیٰ سمجھا دین پر عمل کرنے والوں کو تم نے گھٹیا سمجھا خوب مذاق اڑایا تم نے ان کا کسی کو ننجا ٹرٹل کہہ دیا اور کسی کو کچھ کہہ دیا تو بہت محتاط رہنا چاہیے انسان کو کہ ہم کس بات پر ہنس رہے ہیں کہیں یہ ہنسنا ہمیشہ کا رونا نہ بن جائے اللہ سے ڈرنا بزدلی اور ورڈ سمجھ لیا گیا ہے اور اللہ سے نہ ڈرنا بول اور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے یہ ہے نا کنفیوژن پرسیپشن کی تبدیلی ایسی ہو گئی ہے قیامت کے دن سارے پرسیپشنز درست ہو جائیں گے اِنّی جزئی تو حمل یہ ماں صبر ہم ہوم آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہ ہی کامیاب ہیں صبر کرنے والے مذاق اڑوا لیتے تھے اپنا لیکن صبر کرتے تھے پروک نہیں ہوتے تھے جوابی حملے نہیں کرتے تھے اور یہ حقیقت ہے آپ دیکھیں کہ جو دین پر عمل نہیں کر رہے ہوتے نا وہ بہت اگریسو ہوتے ہیں بہت بدتمیز بھی ہوتے ہیں آگے بڑھ بڑھ کر چھیڑتے ہیں جو دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اتنے برے کمینٹس کرتے ہیں ان کے اوپر اچھا یہ ہوگیا آپ کے ساتھ کیا آپ کے سر میں درد ہو گیا جو پٹی باندھی ہوئی ہے آپ نے سر کے اوپر کوئی یگ لڑکا ہے وہ داڑھی رکھ لے تو کہتے ہیں یہ بکرا لگ رہا ہے بالکل اس طرح کی باتیں اتنے روڈ اور اتنے بدتمیز ہوتے ہیں لیکن دین والے ایسے نہیں ہوتے حالانکہ ان کے پاس بھی زبان ہے وہ بھی بہت کچھ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہی آپ کی ڈریس کو کیا ہو گیا درجہ آستینیں لگانا بھول گیا یا آپ یہ شمیص پہن کے آ گئیں آپ اب شرٹ پہننا بھول لیکن نہیں یہ ان کے مقام کے خلاف ہے جس اعلیٰ مقام پر وہ ہیں دے ڈو ناٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول وہ ان کے گھٹیا مقام تک نہیں گراتے اپنے آپ کو وہ ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھتے ہیں لیکن دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑا کر کامیاب ہو گئے دیکھا ہم نے کیسی انسلٹ کی اس کی دیکھا کیسا ہم نے چپ کرایا لیکن قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ یہ چپ جو تھا نا یہ اختیاری صبر تھا مجبوری کا صبر نہیں تھا یہ سیلف کنٹرول کی نشانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت کامیاب کیا ان کو جنہوں نے کہ صبر کیا قالع کم لبِ تم فل ارد ادا بتاؤ ذرا پوچھا جائے گا ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے قالو کہیں گے لبس نہ یومن او برد ہم رہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ کچھ بھی یاد نہیں آ رہا کتنا رہے فس الدین آپ ذرا گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے تو پھر آج ہم یہ سمجھ لیں جو اللہ فرماتا ہے اللہ فرمائے گا البض تم اللہ کلیلن تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا لو ان کم تم کاش کے تم نے اس وقت جانا ہوتا کتنی چھوٹی تمہاری زندگی ہے آج ہم اس بات کو جان لیں قرآن پڑھ کے یقین کر لیں اس بات پر نیکی کرنا آسان ہو جائے اپنی خواہشات کو ایک دن کے لیے پوسٹ کرنا کون سا مشکل کام ہے لیکن کیا حال ہے غافل لوگوں کا اس دنیا کو کمرہ امتحان ایگزامینیشن روم سمجھنے کے بجائے ون بگ پارٹی ٹائم سمجھا ہوا ہے picnic spot سمجھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ ڈونٹ وری بی ہیپی مزے کر لو پریشان مت ہوا کرو یو آر اونلی ینگ ونس جوانی ایک ہی دفعہ تو آتی ہے یو اونلی live ونس ایک ہی تو زندگی ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست یہ ان کی بات ہے لو ان نہ تعلمون تم تار کاش کے تم جانتے کہ تم کتنا تھوڑا ہو یو لو فار ایور تمہاری زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے یہ اونلی لو ونس والی چیز غلط ہے بالکل زندگی ہمیشہ کی ہے جو آنے والی ہے اگر یہ جانتے جو قیامت کے دن جانیں گے کہ زندگی صرف ایک دن کی ہے تو آج اس دنیا میں خوشیاں سمیٹنے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ نہ ہوتے کہ اللہ کی حدود کے اندر رہتے رہتے ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو آرام سے اللہ کی حدود کو توڑ کر اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں افا حسب تم تو کیا تم نے یہ گمان کیا تھا انا ماں خلق نا ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے ایسی تم چر چک کر کھا پی کے ہنس بول کے پہن اوڑھ کے بچے پیدا کر کے مر جاؤ گے مٹی ہو کر مٹی ہو جاؤ گے خلقناکم نا کیا تم کو ہم نے بیکار پیدا کیا وہ ان نہ کم نہ اور اور کیا تم نے سوچا تھا تم کو ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا تو اس قدر تم نے لاپرواہی اور بے فکری سے زندگیاں گزاری ایسے کیئرلیس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تم رہے دنیا کے اندر لوٹنے کی فکر نہیں تھی تبھی انسان غافل رہ سکتا ہے نا تبھی کہہ سکتا ہے کہ کوئی نہیں فرق پڑتا یہ کر لو تو بھی فرق نہیں پڑتا وہ کر لو تو بھی فرق نہیں پڑتا یہ کیا ہے انتہائی درجی کی لاپرواہی ہے اگر لوٹنے کا انسان کو احساس ہو علم ہو ساری بے فکری نکل جاتی ہے زندگی سے انسان انتہائی سنجیدہ ہو جاتا ہے فتح اللہ الملک الحق بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی لا الہ ال نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رب العرش کریم مالک ہے عرش بزرگ کا میں یاد اما اللہ لہو بہی انساب ہو اندا ربی ان لافل اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے وقل اور کہیے رب فر میرے رب تو مجھ سے درگزر فرما رب بغفر اے اللہ درگزر فرما میرے رب درگزر فرما, ورحم ورحم فرما و رحم اور رحم فرما و انتا خیر و رحمین اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے بہترین دعا ہے یہ بھی آپ یاد کر سکتی ہیں پروپاگنڈا خود مسلمانوں کی طرف سے اور غیر غیرمسلموں کی طرف سے کیا گیا ہے اس میں خاص طور پہ اسلامی سزاؤں کو بہت اہمیت حاصل ہے بیربیرک کہا جاتا ہے بیکورڈ کہا جاتا ہے